آواز نہ ہے کدا حاجت سے قائد کا معنی کدیں حاجت کرنا ویسے تو غائط کا اصل معنی کیا ہے نرم زمین غائد کا اصل معنی کیا ہے نرم زمین ٹھیک ہے تو چونکہ قضائے حاجت کرنے کے لیے نرم جگہ تلاش کی جاتی ہے تاکہ وہ چھینٹے وغیرہ سخت جگہ پہ کریں گے پیشاب تو اڑ کے پڑیں گے اس لیے وہ غائد کو منتقل کر لیا گیا اس طرف قدائے حاجت کے معنی میں چلو کلیمائے ماں عام ہے لفظ ماں عام ہے فت المرتا وغیرہ یہ معتاد غیر معتاد سب کو شامل ہے معتاد آدتن جو چیز نکلتی ہے سبھی سے اور غیر معتاد جو آدھا نہیں عام طور پر نہیں نکلتی آدتاً عام طور پر کیا نکلتا ہے سبھی سے بولو و براز یا ہوا خارج ہوتی ہے یہ ہے آدا اور غیر معتاد غیر محتاط میں مثلاً عورتوں میں نفاس کا خون غیر معتاد اور اسی طرح کانچ نکلنا کانچ نکلنا سمجھتے ہیں بس اوقات ایسا ہوتا ہے ایک بیماری ہے اس بیماری میں کیا ہوتا ہے کہ پخانے کی والی جو جگہ ہے نا وہ اس کا اندرونی حصہ باہر آ جاتا ہے انتہائی تکلیف دہ بیماری ہے یہ. اس کو کہتے ہیں کانچ نکلنا ملتو ملتو ملتو چلو جو بھی کہتے ہیں آپ اس کو اپنی زبان میں یہ غیر محتاط پھر اچھا یہ حنفی کہتے ہیں کہ چموڑا کیڑا دوتا وہ بھی باہر نکلے ناقد بدو ہے غیر محتاط ہے اگرچہ وہ کلمہ ماں عام محتاج اور غیر محتاط دونوں کو شامل ہے اور کپڑا اگر کسی کا اندر گھس گیا اس کو بہر نکالے گا کا تو رد ٹوٹ جائے گا <تصفيق> چلو <تصفيق> بڑی بڑی مزیدار کتاب ہے دلچسپ پڑھے وہ دونوں تجاوز کریں پہنچے اس جگہ کو تتہر کا حکم شامل ہے یعنی جس کو پاک کرنے کا وضو میں غسل میں دھونے کا حکم ہے جس جگہ کو وہاں تک پہنچ جائیں ہاں منہ بھر کے الٹی آئے تو تب بھی ٹوٹ جائے گا جو نکلے لین سے لین کے علاوہ سے سبھی سے کچھ نکلے وہ تو وضو توڑے گا لیکن سبھی کے علاوہ سے الٹی منہ سے آتی ہے نا اسی طرح خون پیپ جسم کے دائر سبھی لین کے علاوہ سے نکلتا ہے تو یہ کیا ہے ناقد بدو ماں خاراجہ من سبھیل ناقد بدو ہے اور جو ماں خاراجہ من غیر سبھیلین وہ ناقد ادو میں امام شافنی کے نزدیک کیا اور وہ نے کے یہ دلیل پیش کی ہے امام شافعی نے ہاں غزل غیری موزیل اساباتی تبودیون بہول المخرج المعتاد کیونکہ موز اے جس جگہ پر وہ نجاست ہے اس کے علاوہ کو دھونا یہ کیا ہے امر تعبودی امر تعبودی فیوق تأثر علا مورد شرعی تو اکتفاق کیا جائے گا مورد شرح پر یعنی شریعت نے جس کے بارے میں کہا ہے وہ کیا ہے المخرج المحتاد یعنی سبیلین سبیلین سے کچھ نکلنے کی وجہ سے شریعت نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے تو لہذا ہم وضو کریں گے کیونکہ امر تعبودی ہے شریعت نے جیسا کہا ہم نے ویسا کیا امر تحبودی کسے کہتے ہیں جس میں قیاس اور عقل کو دخل نہ ہو عقل و قیاس کو دخل نہ ہو بس شریعت نے جیسے کہہ دیا قربت کے لیے ویسے ہم نے کر لیا اچھا ایک منٹ صبر تو کرو فیوکتا سر والا موردی شریف الخرج محتاط مخرج محتاط پر ہی اتفاق کیا جائے گا کہ یہاں سے کچھ نکلا تو جہاں پر نجاست نہیں ملے گی اس کو بھیان پیشاب کر کے آتا ہے موت کی اور پھر استنجا کرنے کے بعد سارا وضو کرتا ہے اور جہاں گند لگا تھا اس کو تو دھویا اس نے تو باقی کو کیوں دھویا بھائی اس لیے کہ شریعت کا حکم ہے شریعت نے کہا کہ سمیرین سے کچھ نکلے تو بدو اب جہاں پہ گند لگا اس کو بھی دھونے کا شریعت نے حکم دیا ہوا ہے تو اگر مثال کے طور پہ خون یا پیپ وہ نکل آئے تو چلو خون یا پیپ والی جگہ کو دھونے کا حکم تو ہے اب جس جگہ پہ خون یا پیپ نہیں لگا اس کو کیوں دھونا ہے یہ امریک تو ہے کہ جس جگہ پہ گندگی نہیں لگی اس کو دھونا کیا ہے تو غیر و موزیل اسابہ جس جگہ پہ گندگی نہیں لگی ہوئی اس کو دھونا شریعت کے حکم سے امریک تو ہوتا ہے اور شریعت نے صرف سبھی لین کو مقرر کیا ہے کہ سبھی لین سے کچھ نکلے تو غیر موزین اسابا کو بھی دھویا جائے گا سبھی لین کے علاوہ کسی اور جگہ سے کوئی گانا نکل آئے تو پھر غیر مودع علم کو دھونے کی کوئی دلیل ہی نہیں یہ امام شافی کہتے ہیں چلو بہنے والے خون سے ہے بے اثر روایت ہے آگے چلیں. دوسری دلیل یہ حدیث ہے کہ اس نے کہہ کی یا جس کی نقصیر پھوٹی نماز میں وہ چلا جائے ودو کرے اور اگر اس نے درمیان میں بات نہیں کی تو نماز کو جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے, سے شروع کرے یہ روایت بھی ضعیف ہے تیسری دلیل والی اللہ خروج نجاساتی ہاں کیونکہ نجاست کا نکلنا طہارت کو زائل کرنے میں مؤثر ہے اثر رکھتا ہے اور یہ مقدار اصل میں معقول ہے معقول یعنی قیاس کے مطابق معقول کا معنی اور اصل اصل کا معنی وہ اصل جس پر فرہ کو قیاس کیا جاتا ہے مقیس علیہ اصل سے مراد مقیس علیہ جس پر قیاس کیا جاتا ہے یہ کیا ہے معقول ہے یعنی قیاس کے مطابق ہے کہتا ہے کہ ہم نے پیچھے بات جو کی ہے نا یہ دیکھو کہ دم اور قہ خون اور پیپ جب وہ بدن سے نکلیں اور نکل کر اس جگہ پہ آ جائیں جس کو دھونا ہے مطلب یہاں سے کندھے کے قریب زخم ہوا خون بہا دہ کر کوہنی سے اوپر اوپر رک گیا پھر وضو نہیں ٹوٹا پھر وضو اور اگر کوہنی تک آ گیا کوہنی کو دھونے کا ہوگا میں نہ وضو دھو میں پھر کیا ہوگا ٹوٹ جائے گا اتنی مقدار کہ وہ نکل کے موضوع تہارت تک پہنچے جو یہ مقدار ہے پھر اصلی اصل میں معقول ہے قیاس کے مطابق ہے وہ لکھت سارا باطیغیر معقول اور چار اعضا پر اکتفا کرنا یہ غیر معقول ہے کیا ہے قیاس کے مطابق نہیں, نہیں. نہیں ہے اذائے اربع سے مراد ہاتھ چہرہ سر اور چار فرائد ہیں نا ان کے چار اعضا اردو کے فرائد میں شامل ہیں انہی پر ہی اکتفا کیا جائے یہ کیا ہے غیر معقول قیاس کے خلاف ہے کہ ان سے اگر نجاست نکلے تو ٹوٹے یہ غیر معقول بات لیکن نہ ہوئے ضرورت تعدل اوالی لیکن یہ پہلے کے متعدی ہونے کی وجہ سے یہ بھی متعدی ہوگا پہلے کے متعدد ہونے کی وجہ سے اسے بھی ہم متعدی کریں گے کیا مطلب <Ja> <acht>. <IL |notimestamps|> <laughed> پہلا کیا ہے اصل اصل کیا ہے کہ سبھی لین سے کچھ نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو ٹوٹنے سے آگے نتیجہ کیا ہے وضو کرو وضو ٹوٹنے کا نتیجہ کیا ہے وضو کرو کرو یہ کیا ہے اول اب ثانی کیا ہے جس کو اول کے متعدی ہونے کی وجہ سے متعدی کیا ہے وہ کیا ہے غیر سبھی لین سے کچھ نکلے اور نکل کر موزے تہارا تک پہنچے تو اسے وضو ٹوٹے گا اور وضو ٹوٹنے سے کرنا پڑے گا کی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہاں اب کہتا ہے خروج سبھی لین سے تو کوئی چیز خارج ہو تو وضو گیا اس کو ہم خارج سمجھیں گے لیکن غیر صبی لین میں جو خروج ہے وہ سیلان سے معتبر ہوگا کہ وہ باہر نکل کے بہ پڑے باہر نکل کے بہ پڑے صرف نظر آ جائے باہر تو پھر نہیں ہاں پھر وضو نہیں ٹوٹے گا اور بہ کر بھی کہاں تک پہنچے انعام یلحقو حکم تتحیر اس جگہ تک کہ جہاں جس کو تطہیر کا حکم لاحق ہوتا ہے اور کہ میں وہ بھی مل الفمی فرقی الٹی میں خروج ثابت ہوگا جب وہ منھ بھر کے آئے جب کہ منہ بھر کے آئے تو پھر ہم اس کو خارج مانیں گے بگرنا نہیں کیوں اس لیے کہ لیے ان زوال قسراتی محلی ہاں کسی کو زخم ہے وہ زخم اوپر سے چھیل دیتا ہے زخم اوپر سے تو نیچے سے کیا ہلکا سا خون رشتہ ہے اور اس کے پھر جہاں سے اس نے وہ چھیلا ہوتا ہے وہیں پر ہی آ کے رک جاتا ہے زخم سے باہر صرف اس کو زخم کو چھیل دینے سے یا کھال کو اتار دینے سے نیچے سے خون ظاہر ہو جاتا ہے وہ نجاست ظاہر ہوئی ہے اپنے محل میں اپنے محل سے باہر نہیں نکلی فَتَكُونُ بَادِيَةً تن لا تن تو وہ بادیا ہوگی خارجہ نہیں ہوگی یعنی وہ نجاست ظاہر ہوئی ہے خارج نہیں ہوئی بادیا ظاہر ہونے والی خارجہ خارج ہونے والی نجاست اپنے محل میں ظاہر ہو گئی ہے نکلی نہیں بخلاف فی سبھی عین کے برخلاف کیوں اس لیے کہ سبیر عین جو ہے وہ لئی سبھی موذی نجاستی وہ نجاست کی جگہ نہیں ہے نجاست کی یہ تو خال کو چھیلے تو نیچے خون ہے خون ان کے نزدیک نجس ہے نا ہمارے نزدیک تو خون نجس نہیں ہے یہ خون کو نجس مانتے ہیں اگر خال کو چھیلتے ہی جہاں سے چھیلوں گے نیچے دماؤ نجاست دماؤ ہے. ہے خون ہے تو وہ خون ظاہر ہوگا اپنی جگہ پر ہی جب وہ اپنی جگہ پر ظاہر ہونے کے بعد کہے گا پھر ہم اس کو خارج مانیں گے جب تک اپنی محل میں رہے گا تو ہم اس کو خارج اور بول و براز کے راستے سے سبھی لین سے جو نکلتا ہے بول یا براز جب وہ سبھی لین سے خارج ہوتا ہے سبھی لین سے باہر آتا ہے تو ہم اس کو فوراً خارج مان لیتے ہیں اس لیے کہ پیشاب اور پخانا سبھی لین میں جمع نہیں ہوتا بلکہ پیشاب نسانے میں اور پخانہ مقعد میں آنتوں میں وہ اندر جب وہاں سے وہ چل کے آگے تک آتا ہے یہاں پہ تو نجاست فوراً ظاہر ہو جاتی ہے سمجھ آ رہی بات کی اس کو فی الحال چھوڑیں فی الحال یہ بات سمجھ لیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے ظہور خروج صرف اس کے ظاہر ہونے سے ہی ہم نے انتقال اور خروج پر استطلال کر لیا نجاست کے ظاہر ہوتے ہی انہیں کہہ دیا کہ یہ خارج ہو گئی ہے اب منہ بھر الٹی کسے کہتے ہیں منہ بھر کے الٹی یہ کیا ہوتی ہے ہاں ضبط ایسے ایسی الٹی آئے کہ اس کو روکنا ممکن نہ ہو اللہ بھی بندہ بڑے تکلف کے ساتھ الٹی روکے یہ کیا ہے مل الفام کیونکہ وہ ظاہر نکلتی ہے اچھا یہ کہہ رہے مرغی نانی کہ ہم ابو حنیفہ اور اس کے دونوں صاحب یہ کہتے ہیں کہ یعنی ابو یوسف اور محبت یہ کہتے ہیں کہ الٹی مل الفم ہو مو بھر کے ہو تو ناقد ودو ہے تھوڑی ہو تو ناقد ودو نہیں تھوڑی ہو تو ناقد ودو نہیں جب کہ ہم سفر کیا کہتے ہیں تھوڑی ہو یا زیادہ ناقد ودو ہے ہاں بلاشترا تو سیلان انہو اور سیلان کی بھی شرط نہیں لگاتے اعتباراً بالمخرج المحتاد مخرج محتاط کا اعتبار کرتے ہوئے مخرج محتاط میں یہ بھی شخص نہیں لگاتے سیلام کی ظہور سے ہی وضو توڑ دیتے ہیں تو کہتا ہے اس پر ہی ہم نے قیاس کرنا ہے تو پھر پورا پورا کرو نا اور یا بلدرس بلدرس ہاں اور نبی السلام کا یہ فرمان مطلق ہے کہ الٹی حدث ہے و و الٹی بلدرس قریب قریب معنی الٹی ہی مانا کریں آپ اس کا آپ کے لیے آسانی رہے گی مولانا علیہ السلام اور ہماری دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے لئی سپ القطرۃ اردو کے ایک دو قطروں میں خون کے ایک دو قطروں پر وضو نہیں ہے اللہ یون سا اللہ کے وہ بہنے والا ہو اور اسی طرح ہماری دوسری دلیل کیا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال جب انہوں نے سارے کے سارے احداث کو شمار کیا ادل احداثا جملہ سارے احداث یعنی ساری اردو توڑنے والی چیزوں کو شمار کیا اور کہا او دسعہ او دس آس یا وہ الٹی جو منہ بھر کے آئے اور جب یہ حدیث آپس میں متعارف ہیں ساری لئی اے متعارد ہو گئی جب اخبار حدیث آپس میں متعارد ہو گئی یوحم علم روا شاف علی القلی جس کو امام صافی نے روایت کیا ہم اس کو محمول کریں گے قلیل پر کہ قلیل ہو تو وہ دونوں نہیں ٹوٹتا پما روا ظفر و الکفیری اور جو امام زفر نے روایت بیان کیا ہم اس کو محمول کر لیں گے کثیر پر دونوں روایتوں میں جمع ہو جائے گا نتیجہ یہ نکلے گا قلیل کے ساتھ وہ دونوں نہیں ٹوٹتا کثیر کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے پ الفرق بین المسل کئی قدب ہو دونوں کے درمیان فرق ہم پیچھے بیان کر آئے ہیں بس آگے تھوڑا سا یہ الٹی کی مزید وہ وضاحت بیان کرے گا یہ کل پڑھے گا یہ بڑی چسدار ہے کہیں سن کے آپ کو بھی الٹی نہ آ جائے اس لیے یہ آج رہنے دیتی